اچھا میرے عزیز ربط سورہ فتح سورہ محمد اعلان جہاد کے بعد فتح مبین کی بشارت اور مومنین کے انجام دنیاوی انتم القب انجام اخروی کا بیان ہے خلاصہ صورت بشارات اور ان کے سمرات ترغیب الد جہاد منافقین پر زجریں اصاب صاب ہدائے جہ کے فضائر اظہار الخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام پہ اوصاف و فضائ میرے محترم یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت تشریف لے گئے سن چھ ہجری کے اندر عمرہ کی غرض سے خواب دیکھا کہ نا حضرت نے کہ ہم گئے ہیں مت کے پاس عمرہ کیا سر منڈایا قربانیاں وغیرہ کی یہ خواب دیکھا حضرت نے اب خواب کوئی ضروری تو نہیں کہ جلدی پورا ہو لیکن صحابہ کے کا مشورہ ہوا کہ اب ضرور عمرہ کریں حضرت عمرہ کے لیے تشریف لے جائے خلاصہ کیا کافروں نے آنے دیا نہیں آنے دیا ہو جائے بیاہ کے اندر کیا ہوئی سلا رہی اور سلاح نامہ جب لکھا جانے لگا نا تو اس وقت بھی بڑی گڑبڑ ہوئی یوں لکھا گیا بسم اللہ لکھائی گی بسم اللہ ہر الرحیم تو کافروں نے کہا ہم رہمان رحیم کو نہیں جانتے یوں لکھو بسمے کا اللہ کیا لکھو بسم اللہ تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ اے بسمے کا آگے اللہ اس طرح لکھو آخر اسی طرح لکھا گیا مومنین کو جوش بھی آتا تھا لیکن حضرت ان کو ہوش دلا دیتے تھے کہ خیر ہو سچی چیز ہے پھر آگے جب لکھا گیا مین محمد مین محمد رسول اللہ یہ سلالامہ کس کی طرف سے ہے مین محمد رسول اللہ تو کافر لکھا نہیں ہم ان کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کے ساتھ کا لکھو مین محمد بن عبداللہ وہ کو مٹا کیا ویسے لکھا دیا اور بھی ایسے کشمکش کوئی ایک ان کی شرط بڑی سخت تھی کہ ہماری طرف سے اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے تمہارے پاس ہے تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا اور اگر تمہاری طرف سے نور بلّا کوئی کافر بن گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے اس پہ دستخط کیے گئے اس پہ بھی مسلمان بڑے پریشان ہوئے تو یہ حالات سامنے آئے, آئے سولہ نمبر لکھا گیا قربانیاں بھی وہاں ہدے بیا کے اندر کر دی گئی ہدایا آپ واپس جب ہونے لگے نا تو یہی سورت نازل جلدی سورت فتح ان فتح نالا کا فتح مبینہ تو آپ نے فرمایا فتح مبین یہی سلح ادے دیا ہے فتح مبین کیا ہے سلاح ہدے پیا ہے حضرت عمر نے عرب کیا حضرت یہ کیسے فاتح مبین ہے شرطیں نہیں ساخت ہیں عمرہ بھی ہم نہ کر سکے تو کیسے فاتح مبین ہے فرمایا یہ دیکھ لینا کہ بہت سے فتوحات کا پیش فیمہ ہے یہ صلاح دیا بہت سے فتوحات کا کیا ہے پیش فیمہ ہے الحمد للہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن چھ کے بعد سن سات کے اندر چلے گئے ابتدا کے اندر کس کو فتح کر لیا صاحبہ کو فتح کر دیا سن آٹھ کے اندر پھر یہ مکہ پتہ ہو گیا پھر یہ فتح ہوئے ہوازن وغیرہ سندے بھی وادی ہونا ہے اسی طرح فتوحات اللہ کافی دڑا دھڑ فتوحات ہوتے گئے اور بات سمجھ گئی نہیں سمجھ جائی. تو ایک فتح مبین کس کو کہا گیا سونے خدائی دیا کو کہ یہ ایک دروازہ تھا پیش خیمہ تھا باقی فتوحات کا انہیں فتح نار کا فتح مبینہ دشارت دنیا بھی نمبر ایک بے شک فتح دی ہم نے واسطے تیرے فتح واضح لے جا پھر اللہ سمرا تربا برائے فتح مبین فتح مبین کے چار سمراٹ ہیں سمرا اربع برائے فتح مبین پہلا سمرا تاکہ بخشے واسطے تیرے یہ سمرا اخروی ہے پہلا سمرا اخروی نمبر ایک تاکہ بخشے واسطے تیرے اللہ تعالی ان گناہوں کو جو مقدم ہو چکے نبوت سے نبوت سے پہلے وما ماتا اور وہ گنا جو نبوت کے با آپ اس کا عام حضرات تو مانا یہی کرتے ہیں کہ گنا سے مراد کہہ ہے جی خلاف اولاد ایک چیز ہمارے نزدیک نیکی ہوتی ہے بڑے بزرگوں کے نزدیک گنا سے جیسے میں نے ابھی کہا تھا اب تین سپارے ہم پڑھیں تو کیا نہیں تین کہ وہ بزرگ کیا سمجھ رہا ہے وہ گناہ ہو گیا کہ پانچ سپارے پڑھنے تھے تین سپارے یہ خلاف یہ اولا ہوتا ہے اور اس کو زم چھوا دیا جاتا ہے سمجھے جی نمبر ایک یا زمب سے مراد ہیں یہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زم سے مراد ہیں الزامات مشرقین کیا مشرے کھجور کو الزام دیتے تھے نا کوئی کاہن کہتا تھا کوئی جادوگر کہتا تھا کوئی شاعر کہتا تھا کوئی جھوٹا کہتا تھا اس سن کے ایب لگاتے تھے جب پتہ ہو جائے گی تو یہ ایب لگا سکیں گے یہ الزامات مشرقین کو دور کرنا یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھ آ گیا نا یا خلاف اولا مراد ہے یا اس سے مراد ہوئی الزامات مشرق ان کو ختم کرنا اچھا جی اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد لفظی معنی نہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے تمغہ ہے کہا ہے جی کیا معنی تمغہ کہ آپ بخشے بخشائے آپ بخشے بخشائے چل یہ ایک تمغہ ہے اعزاز ہے اس سے لفظی مانورا یہ گناہوں کا بخشنا یہ سمرا اخروی نمبر ایک لکھا ہے کتنے سمرے آنے آنے بھی کیا تاکہ بخشے واسطے تیرے اللہ ان گناہوں کو جو مقدم اور ان موقع وہ جو ٹیم من مت ہو سمرا نمبر دو اور کامل کرے نعمت مت اپنے کو اوپر تیرے یعنی جتنی احسانات اللہ نے کرنے ہیں مکمل کر دے یاہدیا کا سرا پ مستقیم سمر دنیاوی نمبر تین دو سمرے اخروی ہیں اور دو صبر دنیاوی سمر دنیاوی نمبر تین اور چلائے تجھ کو سرا پ مستقیم پارک یاہ دیا کا چلائے تجھ کو کس پہ سرا کے مستقیم پہ نیچے نہیں لکھو بغیر مزاحمت کفار کے کہ میں سمجھاتا ہوں بغیر مزاحمت کفار کے بھائی پہلے مومن جو چلتے تھے آگر کافر لڑتے تھے یا نہیں لڑتے تھے وہ لڑتے تھے نا رستوں میں لیکن جب سلو ہو گئی تو کافر لڑیں گے نہیں لڑیں گے پھر جب فتوحات ہو گئے مکے وغیرہ کے کافی مل سیدھا راستہ چلو اور چلائے تو راستہ سیدھا بغیر مزاحمت بار کے وہ ہو یہ سمر دنیاوی نمبر کتنی کیا دو سمرے اخروی دو سمرے دنیاوی اور مدد کرے تیری اللہ تعالی ایسی مدد جس میں عزتی عزت ہو تو مددیں تھی یا نہ تھی فوراً فتوحات ہوتے گئے دی بشارت نمبر دو او اندا فتح کے نیچے کا لکھا تھا بشارت دنوئے نمبر ایک اب بشارت نمبر دو ہے وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا سکون کو اطمینان کو بیچ دل مومنین کے لئے یجداد ایمان تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھے پہلے ایمان کے ساتھ اے سکون تو یہی اتارا نا کہ مومنین کے لڑنے کا خیال ہوتا تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے کیا جاتا سکون چاہے شرائط بھاری تھے بسف اللہ پہ اور کس کے اوپر محمد تو رسول اللہ پہ لیکن سکون تھا ون اللہ ضرور غسم آبا تسلی مومنین مومنین کو تسلی دے گی کہ گھبراؤ نہیں آج اگر تم عمرہ نہیں کر رہے کال عمرہ بھی کرو گے مکے پہ بھی فتح یاب گے اللہ کے لشکر موجود ہیں فرشتے تمہاری مدد کریں گے اللہ کا لشکر فرشتے اور واسطے اللہ کے لشکر آسمانوں کے زمین کے اور ہے اللہ تعالی جاننے والے حکمت والا لید خلال موہ یہ سمرائے جی سمرائے سکینہ ہے او وی انزارا سکین تھا سکینہ کا پہلا سمرہ کیا ہے لے یز ایمانہ اور دوسرا سمرہ ہے لومنی کے داخل کرے اللہ تعالی مومن مردوں کو و مومن عورتوں کو جنات ان تجری من خالدین پیہا بھائی کب پھرا مٹا دے ان سے ان گناہوں کو اور ہے یہ چیز نزدیک اللہ کے کامیابی بڑی ٹھیک ہے جی تو یہ کس کے سمرے ہیں جی مومنی کے دل میں کیا داخل کیا انزال سکینہ انزال سکینہ کے کتنی سمرے ہیں جی ایک ایمان کا بڑھنا دوسرا کیا وحشت میں داخل کرنا آگے بھائی جو عز یہ سمرہ ہے عدم سکینہ کا اللہ نے منافقین اور کافروں کو سکینہ نہیں دیا سمرہ عدم سکینہ اور عذاب سے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو مشرق عورتوں کو جو کہ گمان کرنے والے ہیں سات اللہ کے گمان برے بھائی جو مشرق ہوتا ہے اس کا خدا کے ساتھ اچھا گمان ہے یا برا کہتا خدا تو اکیلا کام نہیں کر سکتا یہ میرے پیر فقیر جو ہیں ملیں تب کام ہوتا ہے الحمد سو سمرا دنیا ان کے اوپر حادثہ برا پڑنے والا ہے یہ دائرہ تو سو ہے نا حادثہ برا چنانچہ بھائی پتہ مکہ ہوا یا نہ ہوا اسی طرح باقی چیزیں بھی کافی مشرقین پہ فتوحات ہوئے مغلوب ہوئے ان کے اوپر حادثہ برا پڑنے والا ہے سمرا دنیا بھی یعنی مغلوب ہوں گے بغاز اللہ علیہ سمرا اخروی اور ناراض ہوا کے اوپر لانت کی تیار کیا ان کے لیے جہنم کو سات نصیرہ اور بری ہے جہنم اعتبار ٹھکانے کے واہ السماوات والارض اس میں تحدید کفار ہے پہلے للہ ہے السماوات تھا وہ کس کے لیے تھا بتاؤ تسلی ہے مومنی کے لیے اب یہ کس کے لیے ہے تحدید بھائی فرشتوں کے لشکر جو اترتے ہیں تو مومنین کو تسلی ہوتی ہے کافرے کے لیے رابع ہوتا ہے اور واسطے اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں کے زمین کے اور ہے اللہ تعالیٰ عالم حکمت والا اندا اور سلّہ کا فرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے فرائے بے شک بھیجا ہم نے تجھ کو شاہدہ حق بیان کرنے والا اور دوسرا مانا جا گواہی دینے والا کئی دفعہ پڑھ چکے ہو نمبر ایک. مبشر نمبر دو نظیر نمبر تین لمنو بلّا یہ تو کہ فرائض رسول اللہ شاہد مبشر نذیر آگے لمنو بلہ یہ فرائض امت ہیں وہ حضور کے فرائض یہ امت کے فرائض تاکہ ایمان اللہ کے اس کے رسول کے امداد کرو اور اس کی توقیر کرو عزت کرو وہ تو ہو یا حضور کی تسبیح پڑھو یا اللہ کی اللہ کی تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ حو ضمیر کا مرجع کیا ہے اللہ ہے. روح المانی میں لکھا ہو ایک اجماع ہے لیکن بریل بھی کہتے ہیں تسبیح پڑھو حضور کی اور نہیں حضور کی تصویر کیا ہوگی جی تو تسبیح پڑھو اللہ کی صبح اور شام ان اللہ دین جو بےت رضوان کی فضیلت ان اللہ دین جو رضوان کی فضیلت بھائی حضرت گائل عمرہ کرنے کے لیے تو خدا کے اوپر رک گیا کافروں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے مکے کے اندر نہیں آنے دیں بدائے رک گیا اور آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جائیں ان کے ساتھ بات کریں مکے والے حضرت عثمان کا احترام کرتے تھے اور انہوں نے کہا عثمان تو عمر کر محمد کو عمرہ نہیں کرنے دے گے تو رہ جا عمر میں تو اپنے باہروں کے سوا عمرہ نہیں کر سکتا انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تکلیف نہیں دی ویسے روک دیا ادھر مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کا بس شہید ہو گئے ہیں تو حضور نے ایک درخت کے نیچے فکر کا درخت تھا تمام صحابہ صاحب سکالی بیا کری کہ اب ہم جان کی بازی دے دیں گے جہاد کریں گے لڑیں گے عثمان کے خون کا ہم بدلا لیں گے وہی بیا تریوان ہے اب حضور عالم و غائب ہوئے عالم و غائب ہوتے تو بھرمان ہو تو زندہ بے شک جو لوگ بے کرتے ہیں تیرے ساتھ سوائے سنی بیت کرتے ہیں اللہ کی تو اس لیے کہ آپ بیعت لے رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر الا کلمت اللہ کی خاطر تو آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے جد اللہ فوق دی اللہ کی رحمت ہے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کی طاقت ہے ان کے ہاتھوں پہ فمن نہ کسا ایفائے عہد کی تاکی پر نے توڑا نا اس بیت کو معاہدے کو پر سوائے اسکری توڑے گا اپنے نفس پہ اس کا ببال اس پہ ہوگا بن اوقا اور جس سال نے پورا کیا اس کو کہ معاہدہ کیا اوپر اس کے اللہ کا تو فرستی حضرت عظیم ثمر عفا عفا حضر سمرہ ان کریب دے گا اس کو اللہ حضر عظیم سقول مخل خون زجرات منافقین بھائی آپ جب جانے لگے نا کہاں عمرے پہ جانے لگے تو آپ نے عام اعلان کر دیا کہرابی لوگ بھی سارے چل چلے ہمارے ساتھ عمرے کے اوپر کیونکہ آپ کو خطرہ تھا نا کہ مکے والے لڑے نہیں اس لیے چاہتے تھے آپ کے زیادہ ساتھ چلے لیکن جو آرابی تھے نا منافق وہ ساتھ نہیں دے مکے کی بھی بعض منافق ساتھ نہیں گئے یہ پندرہ سو آدمی گائے حضرت کے ساتھ تو جو منافق نہیں گائے نا تو حضرت جب واپس آئے تو انہوں نے بہانے کرنے تھے یا نہیں اب منافقین بہانے بنا رہے ہیں کہ حضرت مجبوری ہو گئی ورنہ آپ کے ساتھ عمرے پہ ہم چلتے کہ زجرات منافقین انکریب کہیں گے واسطے تیرے پیچھے رہنے والے بدوی کہ پہلے سے پیشین کوئی کر دی پیچھے رہنے والے بدوی کہ شاغت اموالنا امبالونا ایک بیان عزر ہے کہ مشغول کر دیا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے ہمارے اہل نے حضرت ہم آپ کے ساتھ چلتے نا تو ہمارے مال کا نقصان ہو جاتا چوری ہی جاتی ہماری بیوی بی بی بچے ہیں عزت کا خطرہ تھا کس کا عزت کا خطرہ تھا ہستان اس سفارت اور ہمارے لیے یقون ہونا دیالسینتم اللہ نے فرمایا کہ زبانی جمع خرچی جی آئے کہتے ہیں پکڑتا اپنی زبانوں کے ساتھ اس چیز کو کہ نہیں ان کے دلوں میں دل میں تو وہی بیمان بھی ہے کلف ملنے کو لوگ تلکین رد ان کی بات کا رد کر دیا گیا اب رد کی صورت سمجھو جی وہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے تو ہمارا مالی نقصان ہو جاتا اور ہمارے آل کا نقصان ہو جاتا تو اللہ تعالی نے فرمایا ان سے پوچھو کہ اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تو اللہ تعالی تم کو نقصان دیتا تم بھی رہتے تم بھی گھروں کے اندر رہتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کا نقصان دیتا تمہارے آل میں کسی کو مار دیتا تو اس کے نقصان کو دور کر سکتے تم تو یہ کیوں بہانہ کرتے ہو تم بھی گھر کے اندر ہو تم کہتے دو گھر میں اس لیے رہے کہ ہمارا مال بچ جائے اور آل بچ جائے تم گھروں میں رہو اللہ تعالی نقصان ہے دور کرو اسی طرح اگر تم حضور کے ساتھ چلے جاتے تو ہم تمہارے گھر کی حفاظت کرتے تو ہماری حفاظت کو تو روک سکتا تھا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے اب دیکھو اب سمجھ آئے گی بات تلقین رادا فرما دیجیے کون مالک ہے واسطے تمہارے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا نفع نقصان کا کون مالک ہے واسطے تمہارے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا کون سی چیز اور نفے نقصان کا اگر ارادہ کرے اللہ ساتھ تمہارے کس کا تکلیف کا کہ تم گھر میں ہو تکلیف دے یا ارادہ کرے ساتھ تمہارے کس کا کہ تم حضور کے ساتھ چلے جاؤ تو کیا دے نہ دے آفیت دے دے بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کا تو خبردار اب بات سمجھ ہے بل زن تم تخلق کا سبب سبب تخلق بہانے نہ بناؤ آلو یار کے اصل تخلق کا سبب یہ ہے حقیقی کہ تم نے دل میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ پندرہ سو آدمی جا رہے ہیں کہاں مکے اور وہاں ہزاروں کافر رہتے ہیں وہ تو کو ر کے رکھ دیں گے ختم کر دیں تم نے یہی سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ جی تو مر گئے گے سباب تخلف یعنی تخلف کی اصل وجہ یہ ہے بلکہ گمان کیا تھا تم نے کہ ہر گدمی واپس آئے گا رسول اور مومن اپنے آل کی طرف کبھی بھی اور مزین کیا گیا تھا یہی تمہارا گمان تمہارے دلوں میں اور گمان کیے تھے تم نے برے گمان فکن تم قوم اور تھے تم قوم تباہ ہونے والی یعنی برے خیالات کی وجہ سے تو کم تم لوگ تباہ ہونے والے تھے بور جو ہے جمع ہے باہر کی بور کس کی جمع باہر کی تھے تم کون تباہ ہونے والے وہ ملم یوم بلّہ ایک قانون ہے اللہ کا کہ جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے بعد بے شختی کیا ہم نے کافروں کے لیے سید ڈولا بال اللہ ملک سماوا چال اور اللہ تعالی کے آگے بید نہیں تمہیں دو رخ میں ڈالنا خدا کے لیے کوئی مشکل اور بعید نہیں کیونکہ اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہے اللہ تعالیٰ عقور و رحیم یہ ترغیب توبہ ہے عقور الرحیم سے کیا ہے اگر توبہ کر لو نفاق سے تو اللہ عقورحیم ہے سیقول المخلّون یہ پیشین گوئی ہے اے میرے محبوب اب تو منافق نہیں آئے عمرے پہ اور بہانے بنا رہے ہیں لیکن ابھی آپ جائیں گے کس کو پتہ کرنے کے لیے بتائیے ابھی آپ سنسار ہجری میں کہاں جائیں گے ہاں تو حضرت نے تیاری کر لی محرم کا مہینہ بالکل بل, ابتدا سنسار ہجری کے اندر پھر آ کے ساتھ بیٹھیں گے حجرت جی ہم کو ساتھ جانے دو حجرت جی یا. حجرت جی کہیں گے کیوں کہ جانتے ہیں کہ خیبر کی پتہ بالکل آسان ہے وہ یہودی تھوڑے ہیں بھوج ہیں اور خیبر جلدی پتہ ہوگا تاکہ چاپو کریں گے حجرت جی حجرت جی کریں ان کو الو کے پٹے گھر بیٹھے تھا بیٹھو کو گھر بیٹھو اللہ نے ہمیں روک دیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ خیبر کی فتح پہ وہی وہ جائیں گے جو کہاں تھے او عمرے پہ گائے تھے وہی وہ اصاب ہدے دیا جائیں گے خدا نے روک ہے اب نہ چلے ہاں آئندہ لڑائیں آئیں گے لیکن اب نہیں لے جاتے تمہیں پیشین کو ہی کہیں گے پیچھے رہنے والے جب چلو گے نا پھر غنیم تم گے کہ غنیم تو سے مراز لکھو خیبر کی غنیمتیں وہ اس لیے کہ بہت غنیمتیں میری خیبر کی بڑے بڑے باغات تھے کھجوروں کے جب چلو گے تم چلاؤ غنیمتوں گے خیربر کی غنیمتیں تاکہ لو تو ان کو تو کیا کہیں گے ضرور آ باے منافقین چھوڑو ہم کو لتا بے حکم ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں فرمایا اللہ نے چا اچھا ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تبدیل کریں اللہ کے حکم کو کلام سے مراج کیا ہے کیونکہ خدا کا حکم کیا ہے کہ ان کو نہ لے جاؤ سر وہی جائیں جو خدا پہ میں تھے کل تتبعونا آپ فرما دیجئے ہر نہیں جا سکتے تم ہمارے ساتھ کزال کم اسی طرح اللہ فرما چکا ہے پہلے سے خدا کا آڈر رہا ہے فاص یقول اعتراض منافقین پھر منافق کہیں گے اچھا جی تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ منافق مومنین کو جا کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو حسد کرتے ہو کہ یہ نیکی کا کام نہ کرے فقط ہم کریں بس ان کریب کہیں گے منافق مومنین کو بلکہ حسد کرتے ہو تم ہم کو ان کو جواب دے دو بل قانولا جب کہوں نیلا تلی بلکہ ہیں یہ منافق نہیں سمجھتے مگر تھوڑی بات کو سمجھتے ہیں جہالت کی باتیں کرتے ہیں کل المخلفین کو جواب اول تھا منافقین کو بل کا نلایت کا کلیلہ بات تھوڑی بات سمجھتے ہیں نے پورے اب دوسرا جواب کل المخلافین کہہ دو ان لوگوں کو جو بدریوں سے پیچھے رہ گئے منافق ان قریب بلائے جاؤ گے تو طرف ایسی قوم کے جو صاحب ہوں گے لڑائی سخت ہے آگے لڑائیں ہیں بہت جنگجو لوگ ہوں گے ان کی طرف بلایا جاؤ گے پھر ہمارے ساتھ جانا ان سے مراد کون ہے جی فارس ہیں روم ہیں حوازن ہو گئے اور مکے کے بعد حوازن کے ساتھ لڑی ہوئی بنو حنیفہ ہو گئے یہ کس کی کون دی بنو حنیفہ اور قیمان تھا جاؤ جیسے نبوت کا دعویٰ کیا مسلم میں قزہ وغیرہ انکریب بلایا جاؤ گے طرف قوم کے جو صاحب ہوں گے لڑی ساتھ کے لڑو گے ان کے ساتھ اے لاسلم او بے اے لان ہے یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے یا جزیا ادا کریں گے یہاں تک کہ تابع ہو جائیں گے پائن تو اس وقت تم چلنا ہمارے ساتھ بس اگر اطاعت کی تم نے تو دے گا تم کو اللہ تعالی سواب اچھا اور اگر پھرے رہے تم جیسے کہ ابھی پھرے ہو اور اگر پھرے رہے تم جیسے پھرے ہو تم پہلے سے جیسے ہدایت جہاں پہ نہیں گئے تو عذاب دے گا تم کو اللہ آزاد دردنا تو انتظار کرو بڑی لڑائی پلے جائیں گے تمہیں لائے سلال عام مہاراجن حکم معذوری جہاد پہ جو مازور ہیں نا فرما نہیں ہوں پر اندھے کے کوئی حراج نہ لنگڑے پہ کوئی حراج نہ بیمار پہ کوئی حراج وہ میت اللہ دستور خدا وندی. اور جو اتاد کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی داخل کرے گا اس کو جنات میں تدریم التاز مذہب اللہ جو رو گردانی کرے گا وہ پھرے گا عذاب دے گا اللہ اس کو عذاب دردنا